صحاب وسنب سنت ہی معذد ناظرین اللہ کے فطل و کرم سے دو مہینے کے بعد پھر سے دوبارہ باب و ذکر کے سلسلے کی شروعات کی جا رہی ہے دو مہینے تک دیگر موضوعات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوئی دور علمیا ہوا جس میں شیخ ابرضان محمدی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے دو ہفتے کے لیے پھر دوبارہ اس دورے کی شروعات کی جا رہی ہے اور انشاءاللہ یہ دورہ رمضان تک چلے گئے رمضان سے پہلے تک اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ عبرامن ہم سب لوگوں کو اپنے علما سے علم دین حاصل کرنے کی توفیق دے ہم شیخ محترم کے بےحد شکر گزار ہیں کہ شیخ اپنا قیمتی وقت نکال کر کے ہمارے دروس میں شرکت فرماتے ہیں اور اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرماتے ہیں میں مزید اور کچھ نہ کہتے ہوئے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ شیخ محترم معزز مہمان فضرت الشیخ ابو ضمیر حفظ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائیں اور آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بغور شیخ کی باتوں کو سنیں اور جو کچھ سنیں اس پر اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق جامع اور میں شیخ سے بھی سے معذرہ چاہتا ہوں کہ آج ہمارا ایک پروگرام ہے اور بھی تھوڑی دیر کے بعد ہم پروگرام کے لیے نکل جائیں گے اس لیے آخر تک نہیں رہ پائیں گے اس لیے میں مادرہ چاہتا ہوں شیخ سے اور شیخ سے دوبارہ گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنے درس کا آغاز فرمائے اللہ تعالی ان کے علم برقت اور فرمائے اور ہم سب کو ان کے علم سے استفادے کی توفیق جامع جزاکم اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ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 وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محتفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى فاذكروني أذكركم قابل اترام وضيلة الشيخ مختار احمد مدنی حفظ اللہ موقر اہل علم میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترامہ اور بہنوں حافظ ابن حجر الاسقلانی رحم اللہ کی مشہور و معروف و مفید کتاب بلوغ المرام کا متعلق تقریبا ایک سال سے زیادہ عرصے سے ہم مدت سے ہم کر رہے ہیں اور اس کا آخری حصہ کتاب الجام جو واقعی کتاب الجام ہیں اس میں بہت ہی جامع احادیث ہیں جو آداب اخلاق اور اسی طرح سے ذکر و دعا سے متعلق ہیں ان احادیث کا ہم تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں کہ سلف نے ان احادیث کے کیا معنی بیان کیے ہے اہل علم نے ان احادیث کو کس طرح سے اپنی شروحات میں سمجھایا ہے تاکہ ہمارا کردار ہمارا مزاج ہماری شخصیت میں بننے میں ان احادیث کے ذریعے سے ہم استفادہ کر سکیں ان احادیث سے ہم استفادہ کر کے اپنے آپ کو ایک اچھا انسان بنا سکیں عقائد اور فقہی مسائل کو جاننا بلا شبہ ضروری ہے اور یہ بہت ہی اہم ہے لیکن اگر اس کے ساتھ انسان کے پاس کردار نہ ہو اس کا قلب اللہ سے جڑا ہوا نہ ہو اس کے اخلاق درست نہ ہو تو یقیناً اس کا اثر اس کی عملی زندگی پر اور آخرت پر پڑتا ہے یہود کے پاس علم تھا معلومات کی وسعت تھی بہت ساری چیزیں وہ جانتے تھے لیکن ان کی شخصیت ان کا مزاج دینی نہیں تھا تو انسان کی معلومات چاہے کتنی اونچی کیوں نہ ہو اگر اس کا مزاج دینی نہ ہو تو ایسا انسان اس معلومات سے واقعی فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے بلکہ وہ معلومات اس کے اوپر حجت بن جاتی ہے لہذا فقری مسائل کو ذکر کرنے کے بعد آخری حصے میں ابن حجر رحم اللہ نے وہ احادیث جمع کی ہیں جو ایک بندے کو اپنے اخلاق کی درستگی اور آخرت کی فکر اور اللہ کی یاد اپنے قلب کو اللہ سے متعلق کرنے کے تعلق سے ہیں بلا شبہ علم بہت ضروری ہے لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس علم میں اللہ کی یاد ہو اگر علم اللہ کے ذکر سے اللہ کے تعلق سے اللہ کی خشیت سے عاری ہو جائے تو علم انسان کو نفع دینے کی بجائے نقصان پہنچاتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ایک طالب علم جہاں علمی مسائل سیکھے چاہے وہ کے ہو یا فکر کے ہوں وہیں وہ اپنے آپ کو بہتر انسان بنانے کے لیے رقائق اور ترغیب و یا اسی طرح سے ایسی احادیث یا آیات ایسا حصہ قرآن و سنت کا جس سے دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اس کا مطالعہ بھی کریں تو یہ جو حصہ ہمارا ہے آخر کا کتاب الجامہ کا یہ اسی سے متعلق ہے آخر میں ہماری تقریباً بارہ تیرہ حدیثیں بچ گئی ہیں رہ گئی ہیں اور آج جو ہم حدیث شروع کر رہے ہیں وہ حدیث نمبر اٹھارہ ہیں باب ال ذکر سے اور شیخ سفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے جو مختصر شرح لکھی تھی بلغ المرام کی جو اردو میں بھی چھپی ہوئی ہے میرے پاس عربی کا نسخہ ہے تو اس میں جو حدیث ہماری آج اس کا نمبر ہے 1557 کل حدیثیں اس کتاب میں ہیں 1569 1569 اور ہم جو حدیث آج پڑھ رہے ہیں وہ 1557 ہے تو تقریباً تیرہ حدیثیں ہماری باقی جن کا مطالعہ ہم کو کرنا ہے انشاءاللہ رمضان سے پہلے پہلی کتاب کا یہ جو حصہ ہے یہ مکمل ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس کی عطا فرمائیں کہ واقعی ہم اس کو مکمل کر پائیں اور جو باتیں اس میں حادیث میں ہیں ان سے واقعی فہم اور عمل اور کردار کے اعتبار سے ہم کو اللہ تعالیٰ ویسا بننے کی توفیق دے آج جو حدیث ہم پڑھیں گے بہت ہی مفید حدیث ہے وجہ تو ساری حدیثیں مفید ہیں لیکن اس کا تعلق خاص طور سے انسان کی مغفرت سے بھی ہے اور اس کی کردار سازی سے بھی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں وان شداد بن اوسن رضی اللہ عنہ قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سید الاستغفار ان يقول العبد اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت ابولا یہ جو حدیث ہے یہ شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الاستغفار سارے استغفار میں اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے والے اذکار یا دعاؤں میں جو سب سے اونچا سید اور سب سے بڑا ذکر ہے وہ یہ کہ بندہ یوں کہ اَن انت اور رب بھی اے اللہ تو میرا رب ہے لا اللہ انت تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں خلقتنی تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے وہ ان اور میں تیرا بندہ ہوں و انا على عهدك ووعدك ما استطعت اور جو عہد میں نے تجھ سے کیا ہے اور جو وعدہ تو نے مجھ سے کیا ہے اس پر میں اپنی استطاعت کے مطابق قائم ہوں اعوذ بك من شر ما صنعت اور یا لا میں نے جو کچھ بھی बुरे کام کیے ہیں میرے جو بھی اعمال ہیں ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا اب او لك بنعمتك علی مجھے پورا پورا اعتراف ہے ان نعمتوں کا جو تون نے مجھ پر ڈالی ہیں مجھے عطا کی ہے تیری نعمتوں کا مجھ پر مجھے اعتراف ہے وہ ابو اولا کبھی بھی اور اسی کے ساتھ میں اپنے گناہوں کو بھی قبول کرتا ہوں کہ واقعی میں نے گناہ کیے ہیں پغفر لی بس اے اللہ تو میری مغفرت کر دے ب ان نہ اولا یا پھر دونوں با اللہ انش اس لیے کہ تیرے سوا اور کون ہے جو گناہوں کی مغفرت کرے تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی مغفرت کرے امام البخاری نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں روایت کیا ہے لیکن بخاری کے الفاظ میں کچھ تفصیل ہے ابن حج الرحم اللہ نے یہاں پر حدیث کو حذف کر کے مختصر بیان کیا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت بھی ہم جانے کی پڑھنے کی فضیلت ہے کیا یہ تو فضیلت ہم نے دیکھی کہ سارے استغفار میں جیسے قوم کا کوئی سردار ہوتا ہے اس کا مقام دوسروں سے اونچا ہوتا ہے اسی طرح سے استغفار کے جتنے بھی سیگے ہیں جن میں جن کے ذریعے سے بندہ اللہ سے مغفرت کی دعا کرتا ہے ان میں یہ جو استغفار ہے اس کا مقام بھی سردار کی طرح ہے یعنی سب سے اونچا استغفار ہے لیکن کیا یہ یوں ہی ہے اس کے اس کے معنی پہ اگر غور کریں گے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ساری چیزیں اس میں آ گئی ہیں جو واقعی اس کو بڑا استغفار یا عظمت اس کی ثابت کرتی ہیں لیکن اسی کے ساتھ ایک فضیلت بھی اس کی ہے جس کو جاننا ضروری ہے۔ شردادی میں اوس کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا سید الاستغفار ان تقول سید الاستغفار یہ ہے کہ تو یوں کہے اللهم انت ربي لا الہ الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء لك بذنبي فَاغْفِرْ لِي فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنسُ یہ دعا بتانے کے بعد یہ استغفار سکھانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وَمَن قَالَهَا مِنَ النَّهَارِ مُقِنَا اَنبِحَا جو دن میں یہ استغفار یقین کے ساتھ پڑے فَمَاتَ مِنْ يَوْمِهِ قَبْلَ اَنْ يُمْسِ اور اسی دن مر جائے شام ہونے سے پہلے بہو امین اہل الجن تو وہ آدمی جنتیوں میں سے ہے اگر صبح پڑھ لے دن میں کسی بھی حصے میں پڑھ لے اور شام ہونے سے پہلے اسے موت آ جائے تو ایسا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہو امین اہل جن وہ جنتی آدمی ہے وہ اہل جنت میں سے ہے امن قالہ بحا اور جو رات میں اس دعا کو اس استغفار کو پڑھے یقین کے ساتھ دل کے یقین کے ساتھ ماں تقبل ایس اور صبح ہونے سے پہلے مر جائے اور جنت <الْجَنَّة> تو ایسا آدمی جنتیوں میں سے ہے تو دن میں پڑھ کے رات سے پہلے مرے تو بھی جنتی رات میں پڑھ کر صبح سے پہلے مر جائے تب بھی جنتی معلوم ہوا کہ یہ دن میں اور رات میں دونوں مقامات پر دونوں اوقات میں پڑھنے کی دعا ہے امام البخاری نے کتاب الدعوات میں حدیث نمبر چھ ہزار تین پر اس کو روایت کیا ہے. اس حدیث میں بہت سارے فوائد ہیں ابن ابی جمرہ رحم اللہ نے اس حدیث کی شرح میں کچھ باتیں کہی ہیں جسے امام ابن حضرت رحم اللہ نے اپنی کتاب فتح الباری میں روایت کیا ہے یعنی اس کو ذکر کیا ہے نقل کیا ہے ابن ابی جمرہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں اور یہ واقعی انہوں نے جس انداز سے اس کو بتایا بہت پیارا انداز ہے کم الفاظ میں اس کی شرح کر دی ہے اس کے اجمالی فوائد کیا ہے کہتے ہیں کہ جمع صلی اللہ علیہ الحدیث و حسن الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں گہرے معانی اور بہت ہی عمدہ جمیل اور حسین یعنی پیارے الفاظ میں اس کو دعا کو سمیٹ لیا ہے معانی کی گہرائی اس میں ہے اور الفاظ میں بھی حسن اس کے ہے ماں یا سید الاستغفار اور جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ واقعی یہ سید الاستغفار کہلانے کا مستحق ہے حقدار ہے یہ دعا اس کی حقدار ہے ففیح وحدہ ولبودی یسی واف الخالق اس میں اللہ رب العالمین کے اکیلے واحد معبود ہونے کا اقرار ہے اور اسی طرح سے اللہ کے آگے اپنی بندگی کے اعتراف کا اظہار اس میں ہے اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ اللہ ہی خالق ہے تو اللہ خالق ہے اور اللہ معبود برحق ہے معبود حقیقی ہے اس کا اقرار اس میں ہے ولی اقرار ابلاحد پھر اس میں اس بات کا بھی اقرار ہے جو اللہ نے بندے سے عہد لیا ہے اپنی عبادت کا اور طاعت کا وہ روجا ابحیید اور اس میں امید بھی ہے اس وعدے پر جو اس عہد کے پورا کرنے پر اللہ کی طرف سے ہے من شر ما العبد اس میں پناہ مانگی جا رہی ہے اپنے خلاف کاروائی کرتا ہے گناہوں کے ذریعے سے اللہ کی سزا کا مستقب بنتا ہے تو اس میں اللہ کی پناہ ہے اس سزا سے برے انجام سے وہ ادا فت الما مجھا وہ ابافت المبی الا نفسی اور اس دعا میں نعمتوں کی نسبت اس کے عطا کرنے والے پیدا کرنے والے کی طرف اللہ کی طرف ہے اور گناہوں کی نسبت اپنی طرف ہے کہ اللہ نعمت تو نے نچھاور کی لیکن ان کے بدلے میں نے گناہ ہی کی ہے میں نے تیری ناشکری کی نافرمانی فرمانی کی تو اللہ کے انعام کا اور اپنی تقصیر کا اعتراف ہے رغبت اللہ اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں کے اعتراف کے ساتھ ساتھ اس میں اس بات کی رغبت بھی ہے کہ اللہ رب العالمین مغفرت کرنے والا ہے اور اس بات کا اعتراف ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مغفرت کر بھی نہیں سکتا ہے ہم کسی اور سے کیسے استفار کریں کیونکہ گناہوں کی مغفرت اللہ کے سوا کوئی کر سکتا نہیں ہے وفیق الزا لکھا علی شا رتھم بین شریعتی الحقیقہ اس پوری گفتگو میں پوری دعا میں اس طرف اشارہ ہے شریعت اور حقیقت دونوں کو جمع کرنا چاہیے شریعت اور حقیقت دونوں کو جمع کرنا چاہیے صوفیوں والی حقیقت نہیں اس کے آگے تفصیل خود بیان کرتے ہیں کہتے اللہ تعالى. کہتے کہ جتنی بھی تکالیف ہیں اللہ نے جو بھی احکام ہم کو دیے ہیں ان پر عمل آدمی اس وقت تک نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی مدد نہ ہو شریع احکام اپنی جگہ ہیں لیکن بندہ اپنے قلب میں اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کمال میرا نہیں ہے کمال اللہ کا ہے توفیق اللہ کی ہے کوتاہی میری طرف سے ہے لیکن احسان اور معافی اور درگزر کا معاملہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی مجھ سے ہو پڑتا ہے بن پڑتا ہے جو کچھ میں بھلائی کرتا بھی ہوں وہ بھی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے تو یہ حقیقت ہے پورے دین کی کہ بندہ اپنی نفی کرے اللہ کا اقرار کرے کہ سارا کمال ساری خوبیاں اللہ کے لیے لائق ہیں اور اپنی کوتاہیوں کا اقرار کرے یہ پورے دین میں انسان کو بہتر بنانے والی چیز ہے ورنہ آدمی تحجد پڑتا ہے حج کرتا ہے گھمن کرتا ہے تو بندگی اس سے نکل گئی بندگی کی جڑ اور اصل یہ ہے کہ بندہ اللہ کی تعاد کرے لیکن اس کی توفیق اللہ سے مانیں اور اللہ کا شکر مانیں اور اس کا انتصاب اللہ کی طرف کرے اور اپنی ذات کی طرف جب نگاہ کرے تو اس کو کوتا ہی کے سوا کچھ دکھائی نہ دیتا ہو یہ توازو پیدا کرتی ہے اور تواز بندگی کی اصل ہے توازو بندگی کی اصل ہے اور بندگی ہی مقصود ہے جس کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے تو یہ حقیقت ہے انسان کی تخلیق کی. کیوں بنا اللہ نے انسان کو تاکہ بندہ اللہ کی بڑائی کو جانے اور اپنی کوتاہی کو جانے اپنی کمی کمزوری کو جانے اور وہ عبودیت یا اور ربوبیت کا انتصاب اللہ ہی کی طرف کریں اللہ ہی رب ہے اور اللہ ہی معبود ہے سب کچھ عطا کرنے والا اللہ ہے اور حقدار بھی عبادات کا صرف اللہ ہے اور میں میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھ سے کتنی کوتاحیاں ہوتی ہیں اور جو بھلائی ہوتی ہے وہ اللہ کی توفیق سے ہے تو یہ جو ہے یہ حقیقت ہے کہتے اللہ تعالیٰ وهذا القدر الذي يكنى عنه بالحقيقه اور یہ وہ چیز ہے یہ وہ حصہ ہے دین کا جسے یعنی کنایہ ہے حقیقت جس کو کہا جاتا ہے جس کو حقیقت،, حقیقت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ بندہ اس طرح سے اس کے دل کی کیفیت ہو۔ فلوي اتفق ان العبد خالف حتى يجري عليه ما قدر عليه وقامت الحجه عليه ببيان المخالفه لم یب خلّہ احد المرائی کہہ سب کے بعد بھی اگر مان لو بندے سے مخالفت ہوئی جائے اللہ کے حکموں کی اور اس پر وہ لازم ہو جائے مقدر ہو جائے جو کچھ اس نے غلطیاں کی اس کی سزا اور اس پر خجب بھی قائم ہو جائے مخالفت کی اللہ ثابت کر دے تو نے گناہ کیا اور اس کی سزا کا موقع آ بھی گیا وہ حقدار بن بھی گیا اب دو میں سے ایک چیزیں ہونے والی ہیں لم یب خا احد عہد امکوبۃ بے مختلف بے مختدا الفل کہتے ہیں کہ اب اگر بندہ کوتاہی ہی کریں اللہ تعالیٰ اس پر ثابت بھی کر دے جرم کو اور سزا پر اللہ قادر ہے مقدر ہو جائے اس کے لیے ابھی بھی کہتے ہیں کہ دو چیزوں میں سے ایک ہو سکتی ہے یا تو یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ اسے سزا دے تو یہ عدل کا تقاضا ہے عدل و انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ کی سزا دی جائے نیکی کا انعام دیا جائے تو گناہ کی سزا عدل کا تقاضا ہے لیکن اللہ تعالیٰ صرف عدل کرنے والا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ فضل والا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا فضل عطا کرتا ہے فضل اللہ میں یشا تو اللہ کے ہاں جہاں عدل ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں پر فضل بھی ہے تو کیا کہتے ہیں کہ او بے مقتدل فضل اور اللہ کے فضل و کرم کا مقتض کیا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف کر دے تو اللہ دونوں پر قادر ہے بندہ اللہ تعالیٰ کی سزا سے بھاگ نہیں سکتا لہذا بندہ اعتراف کرتا کہ اللہ تو مجھ سے گناہ ہو گئے تو میرا مالک ہے تو میرا رب ہے جو چاہے تو کر سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ وہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہاں مالکین مالک دین ہے وہیں وہ اور الرحیم بھی ہے اور اللہ نے اس کو پہلے ذکر کیا ہے لہذا بندہ اپنے گناہوں کے باوجود اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ سے اس کے باوجود امید رکھتا ہے معافی کی کہ اللہ میں نے گناہ تو کیے ہیں حقدار تو سزا کا ہوں لیکن اے اللہ تو میرا مالک ہے تو رب ہے تو معاف کرنے پر قادر ہے اور تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالی سے وہ معافی مانگتا ہے یہ جو کیفیات ہیں اللہ کی ربوبیت کو ماننا اس کی الوہیت کو ماننا اس کی نعمتوں کو ماننا اپنی تقصیر کو ماننا اور اللہ تعالی سے اپنے گناہوں کی سزا کے سلسلے میں پناہ مانگنا اللہ کی سزا سے پناہ مانگنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی مغفرت کرنے والا نہیں تو یہ ساری چیزیں مل کر اس کو توحید اور یعنی ہر اعتبار سے بندے کی عبودیت کے اعتبار سے کامل دعا بنا دیتی ہے اسی لیے اس کو سعید الاستار کہا گیا ہے تو یہ بہت پیاری دعا ہے اس کو یاد کرنا چاہیے اور صبح شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے شیخیمی رحم اللہ فرماتے یہاں پر مغفرت کا جو ذکر آیا ہے تو استغفار کسے کہتے ہیں یا مغفرت کیا ہے کہتے ہیں، طلب العفو عن کہتے ہیں مغفرت یہ ہے یعنی اللہ سے مغفرت طلب کرنا کیا ہے کہ بندہ اللہ تعالی سے معافی اور سزا کے معاملے میں درگزر کہ اللہ سزا نہ دے چھوڑ دے یہ طلب کرنا ہے وہ ستر اے اسی کے ساتھ ساتھ مغفرت میں سطر بھی ہوتا ہے یعنی گناہ کو ڈھانپنا تو دو باتیں ہوئی کہتے ہیں کہ اقد نہ اشتقاق غفرا کا لفظ جو بنتا ہے مغفرہ کا جو لفظ بنتا ہے اس کا اشتقاق کیسے بنتا ہے یہ مغفر سے بنا ہوا ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ ان مشتق تم من المغفر مغفرت یہ لفظ مغفر سے بنا ہوا ہے جو ہیلمٹ پہنی جاتی جنگ میں اس کو مغفر کہتے ہیں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ مغفر مغفر یعنی پہننے کی چیز کو کہتے ہیں جو جنگ میں پہنی جاتی چاہے وہ لوہے کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو کہتے ہیں کہ لفتقا اسحام تاکہ ایک انسان لڑنے والا سپاہی آنے والے جو تیر لگ رہے ہیں ان سے اپنے سر کو بچا سکے بلکہ تلوار کے بھی حملوں سے اپنے آپ کو بچا سکے کہتے ہیں کہ ففی ہی وقایا کہتے اسی لیے مغفر میں ستر بھی ہے سر کو ڈھانپتی بھی ہے اور مغفر جو ہلمٹ ہوتی ہے وہ سر کو بچاتی بھی ہے سامنے سے آنے والے جو بھی حملے ہیں ان کے غرڑ سے بچاتی ہے تو گناہوں کو ڈھانپنا اور گناہوں کے غرڑ سے بچانا تو یہ دونوں معنی مغفر میں پائے جاتے ہیں اور مغفرت میں یہ شامل ہیں تو کہتے ہیں اس اعتبار سے مغفرت جب بندہ اللہ تعالی سے طلب کرتا ہے تو ان دونوں چیزوں سے اللہ سے دعا کرتا ہے دونوں چیزوں کے لیے اللہ قیامت کے دن مخلوق کے سامنے میرے گناہوں کا اظہار کر کے مجھے نہ فرما اور اسی طرح سے دنیا میں بھی میرے گناہوں کو کوتاہیوں کو چھپائے رکھ ان پر پردہ ڈال دے دو اللہ ان کا جو نقصان ہے اللہ ان کے نقصان سے بھی مجھے محفوظ کرتے ہیں. تو مغفرت میں یہ دونوں معنی آتے ہیں فطر اور حفاظت وقایا جس کو آپ کہتے ہیں تو یہ دونوں معنیٰ مغفرت میں آتے ہیں تو جب ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ میرے گناہوں کو چھپا دے مخلوق سے اور میرے گناہوں کے برے انجام سے مجھے محفوظ رکھ یہ دو چیزیں ہم اللہ سے مانگتے ہیں تو دونوں معنی مغفر میں اور مغفرت میں آتے ہیں اس دعا میں توحید ربوبیت اور توحید الوہیت دونوں کو جمع کر دیا گیا ہے توحید کی دونوں قسمیں اس میں ہے شہر رحم اللہ فرماتے ہیں اللہ الا الہ انت اس کلمے کو دیکھیے دعا شروع ہی ہو رہی کیسے ہے اللہ ان تربی اے تو میرا رب ہے لا الہ, الہ, الہ انت تیرے سوا کوئی الہ حقیقی معبود نہیں تو اس میں ربوبیت کی بات بھی ہے اور الوہیت کی بات بھی ہے آدی کی سورۃ الفاتحہ میں بھی شروعات کیسے ہے الحمدللہ رب العالمین اگے جا کے کیا ہے یاک نعبد و ایاک نستعین پہلے ربوبیت اور پھر اس کا مقتبا الوهیت جب اللہ رب ہے تو وہی معبود ہونے کا مستحق ہے۔ اس لیے دعا شروع ہو رہی ہے ربوبیت سے کہ بندہ اعتراف کر رہا ہے کہ میرا خالق میرا مالک مجھ کو سب کچھ عطا کرنے والا رزق دینے والا اللہ ہے۔ تو وہی میرا معبود ہے۔ اللهم اللہم انت ربی لا الہ الا انت ابن یاسیمین کہتے ہیں کہ ہادفی اسبات الربوبیہ و افبات الولویہ اس میں ربوبیت اور علوہیت دونوں کا اقرار ہے اس بات ہے خلق تنی ہی نو اوف مقتدا جب اللہ رب ہے تو میرا خالق بھی اللہ ہے تو ربوبیت کی اقرار ایک عمومی بات کہنے کے بعد ایک خصوصی بات باقی ساری چیزیں تو بعد میں آئیں گی میں ہوتا ہی نہیں تو مجھ کو نعمتیں کہاں سے ملتی مجھ کو رزق کہاں سے ملتا مجھ کو صلاحیتیں کہاں سے ملتی میں دین پہ کیسے عمل کرتا میرا وجود ہی نہیں ہوتا تو میرا وجود اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم پر ہے میرا،, میرا پیدا کرنے والا میری تخلیق کرنے والا اللہ ہے میں ہوتا ہی نہیں اگر اللہ تعالیٰ مجھے پیدا نہیں کرتا تو اپنے وجود کو اللہ سے جوڑنا ہے کہ ربوبیت کا تقاضا ہے پہلی چیز وہ رب ہے وہ خالق ہے انام احسان ساری چیزیں جو ہے وہ بات میں آئیں گی مخلوقی نہ ہو تو کہاں سے کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا وہ پہلی چیز ہے اس کے بعد وہ سارے احسانات انعامات اور سارے معاملات تصرفات ان کی زندگی میں اللہ کرتا ہے تو یہاں پر بیان کیا کہ خرقانی میں اپنے وجود کے لیے بھی اللہ کا محتاج ہوں ہاد ہاد ہی معنی ربوبیتھی ان خالق مدبر ربوبیت میں کیا آتا ہے معنی ربوبیت کے کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے وہی ہمارا مالک ہے اور وہی ہمارا ہماری زندگی کے معاملات میں تدبیر کرنے والا وہ مدبر ہے فیقول ان ثُمَّ يَقُولُ تنی تو بندہ شروع میں کہتا ہے تو میرا رب ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے پھر اس کے بعد کہتا ہے ثُمَّ عقول وہ عَبْدُكَ اور میں تیرا بندہ ہوں آبدو کا کونن میں تیرا بندہ ہوں دونوں اعتبار سے اسے اعتبار سے بھی کہ میری زندگی میں تیرا ہی فیصلہ چلتا ہے میں تو غلام ہوں تو مالک ہے جو چاہے کرے کونن شرعن میں تیرا بندہ ہوں تیری عبادت کرتا ہوں تیری فرما برداری کرتا ہوں جو حکم تو دیتا ہے وہ کرتا ہوں کہتے ہیں شران اس لیے کہ یہ جو قول ہے یہ ایک مومن سے آ رہا ہے تو مومن صرف یہ نہیں مانتا کہ جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے وہ یہ بھی مانتا ہے کہ جو اللہ کہے وہ کرنا چاہیے شریعت اللہ کی چلتی ہے اور کائنات میں فیصلے بھی اللہ کے چلتے ہیں تو دینی فیصلے ہوں یا کائنات کے فیصلے ہوں دونوں کے اعتبار سے وہ کہہ رہا کہ میں تیرا بندہ ہوں مجھے تو چاہتا ہے بیمار کرتا ہے چاہتا ہے صحت دیتا ہے چاہتا ہے خوشی کے حالات ڈالتا ہے چاہتا ہے غم کے حالات ڈالتا ہے بیماری صحت جو چاہے تو کرتا ہے تو میں تو غلام ہوں میں تیرا بندہ ہوں میری زندگی میں تیرے فیصلے چلتے ہیں اور جو دین ت نے دیا ہے اس میں تیری عبادت ہے تیری اطاعت ہے تیرے حکموں کو پورا کرنا ہے میں تو غلام ہوں میں اس دین پر چلتا ہوں جو ت نے مجھ کو دیا ہے وہ ان آبدو کا کون تفالب <بِمَاشِتٌ> تو میں تیرا بندہ ہوں تو میرے ساتھ جو چاہے کرے تجھ کو اختیار ہے وہ ان آبدو کا شران اقوام کا و <نَحْيَك> ادا نہ میں تیرا بندہ ہوں شرع اعتبار سے بھی کہ میں تیرے حکم پہ قائم رہتا ہوں اور جس چیز سے تو منع کر دے میں رک جاتا ہوں میں تیرے حکم کے تابے ہوں اور میری زندگی میں تیرے فیصلے چلتے ہیں تو یہ دونوں باتیں یہاں پر بندہ مان رہا ہے اس میں جب وہ کہتا ہے کہ میں وہ آگے کیا ہے وہ اللہ میں اس عہد پر اور اس وعدے پر ہوں اپنی استطاعت کے مطابق جو تج سے کیا ہے عہد تج سے کیا ہے وعدہ تو نے کیا ہے عہد میری طرف سے ہے اللہ کی طرف سے بھی ہے وعدہ ہے تو کیا ہے شیخیم رحم اللہ فرماتے ہیں عَلَى عَدِكَ فَفِي ایمانٌ وَعَمَلٌ صَالح. اس میں دونوں چیزیں ہیں کہ میں عہد پر ہوں تیرے ساتھ جو میں نے کیا ہے اور میں اس وعدے پر ہوں جو تو نے مجھ سے کیا ہے اور عہد میرا جو بھی ہوگا اپنی استطاعت کے مطابق ہوگا میرے بس میں جتنا ہوگا میں پورا کروں گا جو وعدہ کیا اور اللہ تو نے بھی جو وعدہ کیا ہے تو وہ پورا کرے گا کہتے ہیں ففی ایمان وعمل صالح, اس میں ایمان اور عمل صالح دونوں آ جاتا ہے الحد یا جو میں نے عہد کیا ہے تو سے ظاہر بات ہے کہ مجھ کو عمل کرنا پڑے گا جو اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کروں گا میں نے عہد کیا ہے یہ عمل ہے ولواد یا تودم اور وعدہ کا جو لفظ ہے یہ ایمان کو متدمن ہے یعنی اس میں کیا ہے ایمان ہے کہ ظاہر بات ہے تو نے جو وعدہ کیا اس پر میرا یقین ہے ایمان ہے. اور میں نے جو وعدہ عہد اس سے کیا ہے اس کو میں پورا کروں گا عمل تو اس میں ایمان اور عمل دونوں کو جمع کیا گیا ہے اسی طرح سے الفاظ مست جتنا مجھ سے ہو سکے گا شیخ ابن کہتے ہیں وہ قدیق حلحدہ ترتی ترخیص اور ترتی تشدد اے لا, میں اپنی استطاعت کے بقدر سے کیے عہد پر قائم ہوں کہتے اس میں سختی ہے کہ رخصت ہے یہ جو بات بولی جا رہی ہے یہ آسانی کے اعتبار سے سہولت کے اعتبار سے بولی جا رہی ہے یا اس میں سختی بھی ہے اس میں دونوں پہلو ہیں کہتے فمل جواب یا تمل وحادہ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کیوں کہتے انما على ان لا یا ان انسان بلاحدی بقدر قد استطاعت کہتے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ جتنا اس سے ہو سکتا ہے اس کو ضرور پورا کرے جتنا اس کی کیپیسٹی میں تھا دین پر چلنا اگر نہیں چلتا ہے تو مجرم ہو جائے گا تو اس میں ڈر بھی ہے کہ مجھے جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے مجھ کو اس میں کمی نہیں کرنا چاہیے لیکن کہتے وہ ان نماورا التاعتی لئی سم کا لیکن اس میں ترخیص کا پہلو بھی ہے آسانی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے وہ مطالبہ نہیں کرتا ہے نہ میں وہ کروں گا جو میری طاقت سے باہر ہے یعنی اس میں آسانی کی بات بھی ہے سختی کی بات بھی ہے آسانی کی بات کیا ہے کہ جتنا میرے بس میں نہیں اللہ مجھ کو اس پہ پکڑے گا بھی نہیں سزا بھی نہیں دے گا تو اس میں آسانی کا پہلو ہے لیکن اس میں سختی بھی ہے ڈر کی بات بھی ہے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اگر میں نے نہیں کیا تو اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا تو یہ دونوں باتیں اس میں نکلتی ہیں سختی بھی ہے اور نرمی بھی ہے اس استطاعت کی جملے میں پھر کیا ہے ابو الا کب نے ابو الا کبی دمبی مجھے اعتراف ہے جو کچھ نعمتیں تو نے مجھ کو ڈیلی ہیں میں سب مانتا ہوں کہ تیرا ہی احسان ہے تیرا ہی کرم ہے میں اس کو مانتا ہوں کہ جو بھی مجھے ملا ہے تیرے دینے سے ملا ہے وہ ابو الا کبی دمبی اور میں اپنے گرناؤں کو جھٹلاتا نہیں ہوں ہاں میں نے جو کچھ کیا وہ میرا میرا قصور ہے میں اپنے آپ کو قصوروار مانتا ہوں اس میں اللہ کے منعم ہونے کا اقرار ہے اور اپنے اپنے کوتاہی کرنے والے مذنب ہونے کا اقرار ہے اللہ انعامات کرنے والا میں کوتاہی کرنے والا یہ دونوں جب جمع ہوتا ہے تو اس میں حیا پیدا ہوتی ہے بازان کا ہے ابن حجر رحم اللہ کہتے ہیں قال بھی اللہ مقیبی رحم اللہ فرماتے ہیں اعترف اولاً بِأَنَّهُ أَنْعَمَ عَلَيْهِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ لِأَنَّهُ يَشْمَلُ أَنْوَاعَ الْإِنْعَامِ کہتے ہیں سب سے پہلے بندے نے کیا کیا اس میں دعا میں کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا اطراف کر رہا ہے ابو اُلَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيْهِ کونسی نعمت اللہ نے دین دیا اللہ تعالیٰ نے بہترین کتاب دی نبی بھیجے ہمارے لیے بارش برسائی اناج اگایا ہم کو بہترین جسم دیا گھر دیا اور نہ جانے نعمت ہے کوئی ایک نعمت کا ذکر نہیں ہے بلکہ اس کو مطلق چھوڑ دیا گیا ہے. جس میں ساری نعمتوں کا اعتراف ہے کسی ایک نعمت کی بات نہیں ہو رہی ہے جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے تو جو نعمتیں تون مجھے آتا کی مجھے پورا پورا اعتراف ہے ان کا میں مانتا ہوں کہ تھی نے دیا مجھ کو نہ شکری نہیں ہے انکار نہیں کسی نعمت کا تری سوا کسی اور کی طرف انتصاب نہیں ہے بابا نے دیا یا اپنی طرف نہیں ہے میرا کمال ہے میری صلاحیت کی وجہ سے مجھے ملا اِنَّمَا علم تو میری طرف سے نہیں اللہ نے عطا کیا ابو اولا کبھی نعمت سکھا لی میں مانتا ہوں مجھے اعتراف ہے وہ ساری نعمتیں ان ساری نعمتوں کا اعتراف ہے جو تون نے مجھ پر نچھاور کی کہتے ہیں سارے انعامات اس میں آ جاتے ہیں دینی و دنیاوی ثم اعترف بالتقصير وانه لم يقم باداء شكرها \|_{التي نعمتي ماننے کے بعد بندہ اپنی طرف متوجہ ہو رہا ہے تیری طرف دیکھتا ہوں تو سارے احسانات اور انعامات ہی دکھائی دیتے ہیں کہیں کوئی کمی دکھائی نہیں دیتی ہے سب کچھ جو مانگا ملا جو ضرورت تھی دنیا میں سب کچھ ہے اپنی طرف دیکھتا ہوں تو تو نے جو مجھ سے مطالبہ کیا مجھے دکھائی دیتا کہ میں نے وہ پورا نہیں کیا جو کچھ تو نے مجھ سے چاہا میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو تقسیم ہی تقسیم دکھائی دیتی ہے تو اب میرے پاس سوائے اس کے کچھ نہیں بچتا ہے کہ میں مار لوں ہاں اللہ میں کوتا کرنے والا ہوں اس پہ سارے اپنے کمالات گھمن تکبر اپنی بڑائی اپنی اپنی دکھاوے کی چاہتے اپنے تعلق سے بہت ساری برائیاں آدمی کے اندر ہوتی ہیں سب کا انکار ہے میں قصوروار ہوں اللہ بندہ کہہ رہا ہے اللہ تو احسان کرنے والا ہے اور میں کوتاہی کرنے والا ہوں یہ جو دو چیزیں جمع ہونا یہ کمال ہے عبودیت کا بندے کے اندر یہ ایک وقت میں دونوں چیزیں جمع ہو جائیں یہ کمال ہے عبودیت کا یہ بہت بڑی بات ہے اور جس کو یہ کیفیت نصیب ہو وہ عبودیت کی اعلی ترین کیفیت اس کو نصیب ہو رہی ہے کہا کہ تم اطارف ابھی تقسیل و انکم بھی ادا پھر اپنی تقصیر کا اعتراف کر رہا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے شکر کے ادا کرنے میں اس نے کوتاہی ہی اے اللہ جتنا میں کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اللہ ان نعمتوں کا حق تھا کہ میں تیری واقعی بندگی ویسی کرتا جیسی کرنا چاہیے نہیں کیا میں نے اعود بکم اب جیسے اپنی تقصیر کا اعتراف جب کیا تو ظاہر بات ہے جب انسان اپنی کوتاہی پر دھیان دیتا ہے تو اس کے برے انجام کا بھی ذہن میں خیال پیدا ہوتا ہے تو بندہ یہاں پر اپنی کوتائی کا اقرار کر رہا ہے فوراََ اس کے ذہن میں آ رہا ہے اب اس کا انجام ہی تو برا ہے اللہ کے عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہ گار کو کوتائی کرنے والے کو سزا ملے دنیا میں بھی اسی ہوتا ہے کلاس روم میں آپ دیکھیے بچہ اگر غلطی کرتا ہے اس کو سزا ملتی ہے گھر میں سزا ملتی ہے سماج میں آپ دیکھیے آدمی گناہ کرتا ہے جرم کر کرتا ہے سزا ملتی ہے اس کو انسان کی فطرت میں غلطی کی سزا ملنی چاہیے فوراً مومن کے ذہن میں بات آ رہی ہے کہ اب میں تو کوتا تو کیا اور اللہ عدل والا ہے اللہ سے چھپا نہیں سکتا بھاگ بھی نہیں سکتا تو عدل کا تقاضا یہی کہ اللہ سزا دے گا تو کہا اعود بکا من شر ما سناج اب میرے پاس اس قسم کوئی راستہ بچا ہوا نہیں کہ میں اللہ رب العالمین سے مغفرت کی بھیک مانگوں اللہ سے مانگو اللہ تو ہی بچا سزا دینے والا اللہ ہے کوتا اللہ کے باب میں ہوئی ہے سے مانگے کہ تو بچا مومن جانتا ہے اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا ہاں اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو خود اللہ ہے اللہ کے عذاب سے اگر کوئی بچا سکتا ہے وہ اللہ ہی ہے تو چاہے میں کوتا ہی کرنے والا صحیح چاہے میں گناہ گار چاہے میں اس لائق صحیح کہ مجھے سزا دی جائے لیکن اب بھی ایک چیز میرے پاس ہے میں اللہ سے مغفرت معافی مانگ سکتا ہوں اللہ سے میں اللہ کی سزا سے پناہ مانگ سکتا ہوں یہ جو کیفیت بندے کی ہے کہ وہ اللہ سے ڈر بھی رہا ہے لیکن اس خوف کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے امید بھی رکھتا ہے کہ اللہ بچا سکتا ابھی بھی میں کتنا ہی پاپی صحیح ہی میں کتنا گناہگار گار سہی میں برے سے برا صحیح لیکن میرا رب بہت اچھا ہے میرا مالک بہت اچھا ہے وہ میرے جیسے لوگوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اللہ سے وہ اس کیفیت کے ساتھ اے اللہ میں تو مان لیا میں گناہ گار ہوں لیکن اللہ پھر بھی تو بچا مجھ کو یہ جو محبت اللہ سے ہے یہ جو اللہ سے یعنی آہذاری ہے یہ جو اللہ کی طرف متوجہ ہونا دل سے کہ نہیں اللہ سے ابھی بھی مانگ سکتا ہوں میں اب بھی میں تیرا اس لیے شروع میں کیا کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں بندہ ہونے کے اعتبار سے تو سے نہیں مانگوں تو کس سے مانگوں گا اگر تو نہیں معاف کرے گا تو اور کون بچائے گا مجھ کو اگر تو نہیں بچایا تو بچائے گا کون وہ یہ جانتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے کہیں اور نہیں بھاگتے ہیں اللہ ہی کی طرف دوڑتے ہیں فر رو اللہ دوڑو اللہ کی طرف اللہ میں تیرے عذاب سے تجھی سے میں پناہ مانگتا ہوں تیری ہی پناہ مانگتا ہوں تو یہ جو کیفیت بندے کی ہے یہ ایمان کا کمال ہے اور یہ جو کیفیت ہے جس کو علماء نے جو حقیقت سے تعبیر کیا ہے واقعی وہ کیفیت ہے جو بندے کو اللہ سے قریب لے جاتی ہے اس کو بہتر بناتی ہے چاہے وہ باہر سے ویسا کہ ویسا ہی ہو لیکن اندر سے وہ ترقی کر جاتا ہے اور اصل ترقی یہی ہے کہ بندے کی عبودیت میں ترقی ہو اس کی کیفیت اعلیٰ ہو جائے من اللہ منطق سلیم کہ بندہ اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر جائے آؤد بکم ان شراس ناچ اللہ جو کچھ برے کرتوت میں نے کیے ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں میں نے جو برا کام کیا اس کے اس کے برے انجام سے میں تج سے مانگتا ہوں کہ تو بچا لے مجھ کو یعنی اپنے اوپر اتنا اعتبار نہیں جتنا لاپ ہے کہ جو کچھ میری مصیبتیں ہیں یہ نہیں کہا تیرا ظلم ہے نہیں بلکہ جو کچھ مجھ پر بری حالت یا برا انجام یا سزا یا مصیبت آئے گی میری کرتوت کی وجہ سے ہے اس کا ذمہ دار میں ہوں وہ میرا قصور ہے لیکن پھر بھی مجھے امید ہے کہ تو بچا سکتا ہے کیونکہ تو رحیم ہے رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ کوتاہی کے باوجود اپنے غلام کو معاف کیا جائے ایک رحیم مالک ایک رحیم آقا اپنے غلام سے کوتاہی دیکھتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے تو غلام کو اس سے امید ہوتی ہے ویسی بندہ اللہ سے امید رکھ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے دعا کرتے تھے ہرطائیش فرماتی ہے صلی اللہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میو کہتے تھے اللہ عامل تو شرما میں نے جو کچھ بھی عمل کیے ان کے شر سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اور جو نہیں کیے ان کے شر سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں جو کیے جو برائیاں مجھ سے ہوئی اور جو نہیں کیے کرنے کے کام کرنے تھے جو نہیں کیے اور سارے فرائض ہوتے ہیں جو آدمی سے چھوٹ جاتے ہیں تو ان کا بھی تو ان کا بھی تو گناہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ اسم گناگار تھے تو نہیں لیکن آپ اپنے آپ کو کوتاہ مانتے تھے کیونکہ اللہ کا جتنا بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے اللہ کے پیمانے کو دیکھنے کے بعد اور اپنے عمل کو دیکھنے کے بعد اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پھر بھی کمی رہ گئی چاہے کتنے اچھے سے کرے اللہ کی عبادت کا حق واقعی ادا نہیں ہو سکا یہ اندر کا احساس ہوتا ہے تو امبیا میں احساس اور زیادہ ہوتا ہے اس لیے کہ انبیاء, انبیاء کا معیار بہت اونچا ہوتا ہے تو وہ سب کچھ کر کے بھی اپنے آپ کو کوتاح مانتے ہیں ہمارے لیے وہ چیز بہت بڑا کمال ہوتا ہے جو کچھ امبیا کرتے ہیں لیکن وہ خود اپنے آپ کو اس نگاہ سے نہیں دیکھتے وہ اپنے آپ کو اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جیسا کرنا چاہیے تھا ہم سے نہیں ہو پایا تو کہا اللہ شرما علم احمد امام مسلم نے اسے کتاب الکراست میں روایت کیا ہے حدیث نمبر دو ہزار سات سو سولہ فرماتے ہیں ومن فوائد ان الانسان يعتصم من شر ما صنع. اس حدیث کے فوائد میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان نے جو کچھ بھی کوتاہی کی ہے اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے ادا لکم اعلی وجین یہ دو طرح سے ہے۔ یہ پناہ مانگنا دو طرح سے ہے الوجہ الاول ان یافو اللہ عنہ وذلک بعد وقوئیہ گناہ ہو جانے کے بعد اللہ سے امید رکھتا ہے کہ اللہ اس کو معاف کرتے ہیں گناہوں کے برے انجام سے بچنا اپنے غلط عمل کے انجام سے بچنا دو اعتبار سے ہوتا ہے گناہ ہو گیا تو اللہ سے اب کیا کریں اللہ سے معافی مانگے والوجہ تاری ان اللہ تعالی یوفقہ لطوبت من هذا الذي صنع لن ال انسان ادا تا با وقاء اللہ کہتے ہیں کہ دوسرا دوسرے اعتبار سے یہ کہ بندہ اللہ سے مانگ رہا کہ اللہ جو گنا میں نے کیا ان برے انجام سے بچا یعنی اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق دے تاکہ میں اس گناہ سے توبہ کروں جو مجھ سے ہو گیا ہے کبھی ایسا مجھ کو مت چھوڑنا کہ مجھ سے کوئی گناہ ہو جائے اور میں اس کی توبہ نہ کروں کیوں اس لیے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ معاف بھی کر دیتا ہے تو اللہ کی معافی براہ راست طلب کرنا یہ بھی آتا ہے اور دو اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنا کہ کبھی مجھ سے کوئی کوتا ہو جائے تو اللہ ہمیشہ مجھ کو توبہ کی توفیق دینا تاکہ میں توبہ کے ذریعے سے اپنے گناہ کو معاف کرا لوں تو اللہ سے اپنے برے اعمال کے شر سے پناہ مانگنے میں دونوں چیزیں شامل ہیں داخل ہیں کہ اللہ معاف کر دے اور توبہ کی توفیق دے کہتے بہار دعا یہ توبم منو المرین کیا کہ اس دعا میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں اللہ سے معافی کی درخواست اور اسی طرح سے توبہ کی توفیق اور آخر میں کیا ہے با انس بس اللہ میری مغفرت کر دے اس لیے کہ تیرے سوا کوئی ہے نہیں جو میرے گناہوں کی مغفرت کرے تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہوں کی مغفرت کرے تو یہ جو کلمات ہیں یہ بندے کے دل کی حالت کو بتاتے ہیں کہ وہ یہ مانتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مغفرت کر نہیں سکتا ہے قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیرو با إِلَّ اور اللہ کے سوا ہے کون جو گناہ کی مغفرت کرے کوئی نہیں کر سکتا ہے تو واقعی گناہ کو معاف کرنا یہ اللہ کا اختصاص ہے ٹھیک ہے ہمارے حق میں کوئی کوتا ہی کرتا ہے ہم سے معافی مانگتا ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں یہ ہمارے حق کے اعتبار سے ہے لیکن وہ جرم اللہ کا حکم توڑنا تھا وہ اللہ کس کا کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے بندہ تو اپنا حق معاف کر دیتا ہے لیکن واقعی وہ حق کس نے بنایا کہ کس کا حق کس پر کیا ہوگا اور اس حق کو ضائع کرنے کو جرم کس نے بنایا وہ آخر میں جواب دہ کس کے پاس ہے اللہ کے پاس اگر اللہ نہ معاف کرے تو جرم معاف نہ ہو تو اللہ کا بھی تو گناہ ہے ظلم کرنا خود حرام ہے لیکن حرام کس نے کیا اس کو تو جس پر ظلم کیا اس نے تو معاف کر دیا لیکن ظلم فی نفسی ہی حرام ہے اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو معاف نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے مغفرت کرتا ہے تب جا کے گناہ معاف ہوتا ہے شیخ تو اس سے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخیر میں بندہ کیا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کر رہا ہے تو بندے کو ہمیشہ یہ مان کے چلنا چاہیے مجھ سے کوتائی ہوتی ہے میں پرفیکٹ نہیں ہوں میں پرفیکٹ نہیں ہوں اپنے کمال کا احساس نقص کی دلیل ہے آدمی اپنے آپ کو کامل سمجھے اس بات کی علامت ہے کہ یہ ناقص ہے کیونکہ کمال اپنے نقص کے اعتراف میں ہوتا ہے کمال اس میں ہے کہ بندہ اپنے نقص کا اعتراف کرے میں کامل نہیں ہوں میرے اندر کوتاحیاں ہیں اللہ تو بس مجھ کو جیسا ہوں میں قبول کر لے تو معاف کر دے پردہ ڈال دے میری کوتاہیوں پر میں انسان ہوں مجھ سے کوتا ہی ہوتی تو میرا مالک ہے چاہے تو سزا دے سکتا ہے لیکن اللہ تو مالک رحیم مالک ہے تو میرا رب ہے سب کچھ تو نے دیا اتنی نعمتیں مجھ کو دی ایک نعمت اور دے دے میرے گناہوں کو معاف کر دے یہ جو کیفیت بندے کی ہے یہ اس کو واقعی بندہ بناتی ہے بندے کو ایسا ہونا چاہیے گھمنڈ والا نہیں ہونا چاہیے اس کو اللہ کے مقابلے میں کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے ان عن عبادت سیدون جہنم داخرین جو لوگ میری بندگی سے گھمن کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں عنقریب ذلیل ہو کر جہنم میں جائیں گے اللہ کی بندگی کے معاملے میں گھمڑ نہیں ہمیشہ اپنے کو چھوٹا سمجھ کے چلنا تو یہ حدیث بتاتی ہے کہ اتنی بڑی فضیلت ہے کہ صبح اگر پڑھ کے مر جائے ظاہر بات ہے اس میں توحید ہے اس میں اپنی تقصیر کا اعتراف اور استغفار ہے اللہ سے مفرت کی دعا اس کے اندر ہے اور کیا بچ جاتا ہے اس میں تجدید توحید ہے اور اپنی تقصیر کا اعتراف ہے اللہ کے نعمتوں کا اعتراف ہے اس میں سب کچھ تو ہے اس میں تو واقعی یہ ایسی دعا ہے جو انسان کی مغفرت کا ذریعہ ہے آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور حدیث ہم دیکھتے ہیں یہ حدیث نمبر انیس ہے اور اس میں بھی ایک بہت پیاری دعا ہے عبد الب عمر رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم يدعو حین وحین يصبح یہ دعا موقت ہے پچھلی دعا موقع ہے موقع کا مطلب اس کا وقت طے ہے صبح شام تو یہاں بھی جو ہے صبح شام کی بات آ رہی ہے خصوصا پچھلی دعا میں تو قدر گنجائش ہے کہ صبح دن میں پڑھ لے تو رات تک اور رات میں پڑھ لے تو صبح تک تو اس میں کوئی ایسی قید نہیں کہ ایک دم صبح میں یا ایک دم شام میں لیکن یہاں پر ایک دم قید والی بات آ رہی ہے کہتے ہیں کہ وہ علم یقن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعہ علی حین يمسی وحین يصبح اللہم انی اسألوك العافیہ فی دینی ودنیائی وآہلی ومالی اللہم استرعوراتی وآمن روعاتی واحفظنی من بين يدي ومن خلفي وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بک بعظمتک ان اغتال من تحتی اخرجه النسائی وابن ماجه وصححه الحاکف ابن حجر رحم اللہ فرماتے ہیں عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کرتے یا شام کرتے شام کرتے یا صبح کرتے تو کبھی ان کلمات کو پڑھنا نہیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ پابندی سے پڑھتے ہیں کیا کلمات ہیں ہے انی امنی العافیہ اے اللہ میں سے عافیت کا سوال کرتا ہوں میں سے تجیت مانگتا ہوں فی دینی و دنیا اپنے دین میں بھی اور دنیا میں بھی وہ اہلی و مالی اپنے گھر والوں میں اور اپنے مال کے سلسلے میں اللہ مسترا تھی اللہ میری چھپانے کی جگہ کو چھپائے رکھ وہ امن روعاتی اور میرے خوف سے مجھے امن دے دے خوف زدہ چیزوں سے خوف کرنے والی خوف زدہ کرنے والی چیزوں سے مجھے امن و امان دے وہ من یا دئی و من خلفی اور میری حفاظت کر سامنے سے پیچھے سے وائ یمینی وان شمالی دائیں سے بائیں سے ومن فوقی اوپر سے بھی وہ بعد، اغتال من تحتی اور میں تیری عظمت کے وسیلے سے, تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ الا مجھے بچا لے سے کہ کہیں نیچے سے مجھے اچک نہ لیا جائے نیچے سے میں عذاب کا شکار نہ ہو جاؤں امام النس اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے اور امام حاکم کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے ابن حجر نے یہ حدیث جو ذکر کی ہے اس کے الفاظ بالمانہ روایت کیے ہیں اور ابودا نسائی کا حوالہ دیا ہے لیکن امام النسی نے بھی بالاختصار اس کو روایت کیا ہے ابو داود ابن ماجہ اور نس نے امام النسی نے عمل اليوم واللیلہ میں اس کو روایت کیا ہے اور مشتبہ میں جو جس کو ہم سنن النسائی کہتے ہیں اس میں مختصرا اس کو ذکر کیا ہے ہم دیکھتے ہیں ابو داؤت کے الفاظ کیا ہیں جو جامع الفاظ ہیں جو اس حدیث کے مختلف ترک ہیں ان میں سے ایک ابو داود کی روایت ہے اس کے الفاظ کیا ہیں اور پھر ہم اسی کو دیکھیں گے ان اللہ کیونکہ وہ زیادہ اس میں بات ہے اس اس اختصار سے بڑھ کر اس میں ہے الفاظ کیا ہیں اللہ اسافیت پھر دنیا وال آخرت میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ عمین الس والعافیہ دنیا یا و اہلی و مالی الہ میں تُصے آفو اور عافیت مانگتا ہوں میری دی میری دین میں بھی میری دنیا میں بھی میرے گھر والوں میں بھی اور میرے مال میں بھی اللہ مستر اورا و عام روا تھی اللہ محفب ام بین یادیہ من خلفی و ان یمین وان شمالی و امن فوقی و احداط من تحتی امام ابود نے اس کو روایت کیا ہے اور حدیث نمبر پانچ ہزار چوہتر پر شیخ الالبانی کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے یہاں آیا کہ صباہن و مساح یعنی حینا وحینا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ اذکار کرتے تھے اس سے مراد کیا ہے اس میں مختلف اقوال علماء کے ہیں شیخ الالبانی کہتے ہیں ادکار المسائی بعد العصر و ادکار الصباحی بعد الفجر صبح کے اذکار فجر بات کیے جائیں گے اور شام کے اذکار یہ اثر بعد کیے جائیں گے یعنی فجر سے مراد طلوع فجر کے بعد نماز فجر تو فجر ہے وہ سلاۃ الفجر ہے لیکن فجر جو ہے یہ وہ وقت ہے جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے اذان دی جا سکتی ہے اور سحری ختم ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اذکار المساء عباد العصر تو شام کے جو اذکار ہیں اثر کے بعد ہیں اور صبح کے اذکار فجر کے بعد ہیں جامع تراث المہ الالبانی میں یہ فلفق میں یہ ہے جلد نمبر سترہ صفحہ نمبر دو سو پندرہ پر شیخیم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دخول فی الصباح اذا دخل الفجر صبح میں صباح جب کہا جاتا ہے تو جب فجر کا وقت داخل ہو جائے یا آدمی فجر کے وقت میں داخل ہو جائے تو اس کو صباح کہتے ہیں یعنی فجر کا وقت شروع ہو جائے جسے آدمی شہری کر لیا اور وقت ختم ہو گیا اب وہ اذکار کر سکتا ہے چاہے اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو یہاں تو ہمارے لیٹ ہوتی ہے سعودی عرب میں وقت کے ساتھ ہی اذان ہو جاتی ہے ہمارے تھوڑا رک کے موزن صاحب اذان دیتے ہیں تو جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہوا یہ ازگار پڑ سکتا ہے ولیحدم سلاط الفجر اسی لیے اس نماز کو سلاۃ الفجر کہتے ہیں اس لیے کہ فجر کا وقت شروع ہو گیا فجر ہو گئی ولیحدم سلاط الفجر سلاط الصبح اسی لیے سلاۃ الفجر کو سلاۃ الصبح صبح بھی کہا جاتا ہے وہ فی المسا لو عید اللہ اور مسا کا مطلب ہے جب اصر کی نماز آدمی پڑھ لے تو وہ وقت شام کا وقت ہو جاتا ہے اور یہ ازکار یا اس کے علاوہ جو ازکار ہیں شام والے وہ اثر کے بعد پڑھ سکتا ہے پتھر میں شیخ میریمی نے بات کہی ہے آئیے دیکھتے ہیں دعا کے الفاظ کے وقت ہو گیا وقت ہو گیا تو وقت ہو گیا ہے ان ہم دعا کے الفاظ اور اس کے معنی جو بھی ہیں انشاءاللہ اگلے درس میں دیکھیں گے اللہ تعالی ہم سب کے جناہ ہونے کو قبول فرمائیں اور اس علم سے ہم سب کو نفع اٹھانے کی نفع حاصل کرنے کی توفیر عطا فرمائیں اقول حیدہ وستغف اللہ علیہ و لکم السلام علیکم ورحمت اللہ پہلے تو ہم شیئر کے بہت شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا اقیم دی وقت دیا اور یہ موضوع پر صلی اللہ علیہ ورحمت کے, کے علیہ سے ہم کو سمجھایا خاص طور سے بندے کا اپنے رب کے ساتھ میں کیا تعلق کیسے اس کے ساتھ نے الوحیت اور رغوبیت کا کیا عقیدہ کس طریقے سے اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں شیخ نے اللہ تعالی ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے ذریعے ہم سب کو فائدہ عطا فرمایا آپ لوگ جڑے رہیے ان آئندہ بھی ہفتوں میں آپ خود بھی جڑے اپنے دوستوں کو احبابوں کو بھی یہ میسج فارورڈ کر دیا کریں جب بھی آپ کو ملے جزاک اللہ خیر السلام علیکم اللہ